لا توصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى القي والصفا والصفاء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فقل لربك والحرف إن شانئك هو الأبتر آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبرغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملاهكته يصلون على النبي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 وعلى يا يا عالم ما كان وما يكون. علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا بعد آج اس نے فریاد ہے کہ مولا تعالی جل وعالا نفسو جہان انسان دے ہر شرط اس نے تو اپنی رحمت دی دائمي بنا لی جاتا فرماوے رب کائنات مولا حق دیوتے اور دین اسلام دے اُتے سبج صدویں دی دولت و دو مال و مال فرماوے دوستو نے گرامی قربانی دے متعلق چند اصلاحی گلاں اصلاحی گلاں جناب دے سامنے بیان کراں گا سلمان اپنے باپ حضرت سید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وسلام سنت مبارکہ مبارک نندہ کرتے نیت خال سب لے ضرور اجر مل کیوں میں ضرور لفظ اس واسطے بولیا خرام اللہ کی رسول اللہ ایک قربانی یعنی قربانی کے بارے سوال کیا ہے صحابہ نے بار رسول اللہ سننا قربانی کی میرے آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت توجہ توجہ توجہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے سنت تو ہے آپ نے یہ فرما دیا یہ سنت ہے ہمارے لیے کیا ہے تو آکا نام بیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس کے ہر ہر بال کے بدلے میں دیکھ لیے تمہارے لیے ہر ہر بال پہ دیکھ لیے میرے آکا ایمدار نے فرمایا کل قیامت مسئلہ دن اجرا اجر دلیل لے رہے ہیں اگر خلوص ہوے نیت خال سف ہو اور صرف اور صرف مولا سونے کی ردا واسطے کی پہلی گل دینو مولا جی بار گاہ حرام کا مال کسی قبول بول دے نہیں گے سود دا مال رشوت دا مال حرام خوری دا مال چوری دا مال مسلمانوں نے خون نچڑا مال مولا دی بار گاہ چی قبول ہو سکتا نہیں مال ہلال فر کرے مولا میرے آقا سار نے فرمایا صحابیوں کل پیامہ والے دن یہ ہوئی قربانی جانور جو قربان کرانور پورا سمیس آپ آپ پیروں سمیس آگے جلد یعنی چمڑے سمیس آتا لگتا ہے میرے ان چیز جگڑی نے پتا لگتا ہے کہ کل یہ جانور جی جی اج دیا پھر سلام لو کے آئے گا <سؤال> میرے آگا نامدار نے فرمایا جس بھی قربانی پیٹ سے بہا کے کتاب چار کتاب نقل ہوئی آخار یہ جو تصاوان کرنی خال سرد کی رضا واس نیت خالص رب سونے اور حضرت کل میں لبرل چیچری لوگوں کا خیال تبدیل ہونا کی تبدیل کی ہو رہے یار جنگی قربانی کرنے ہر سال مال خرچ کرنے ہر سال ان مالیت خرچ ہے اگر ایک سال قربانی نہ کیتی جاوے تو یہ مالیت رکھی کر سکل کالیاں تلائی جاوے جا جناب والی فاہی کما لائی سڑکاں تلائی جاوے تے جناب والی حکومت سلانے چ رکھی جا میں آدھا بندے ہر ذات نال تعلق کا اظہار ہوں ہردار تعلق کا اظہار یہ بیٹے دی واری آئے بھی تعلق کا اظہار آن دیارے جی آپ آ اظہار قربانی بھی رب رسم <سلام> تعلق خدا کی کسم کر افسوس کی گل <سؤال> ہے جی جی قربانی سڑکیاں پتیاں بیچیا جان ہےجراتے والی کالج یونیورسٹیاں کھولیاں جان ادارے بڑھائے جان آخر خدا دیکھے باری آوے کروڑا قرض کر چڑنے آؤ گے جناب جی بہتر کا موسم آئے تو لکھا کروڑا خرچ ہو جی کوئی پتا نہیں ہوں کد نہیں خیال آیا کہ یہ جنابے والی رفایت کریے خدا نہ یاد آئے نہ جمہوری تعلق آد یاد آئے نے خدا دی کسم کر کے آنا ساری تعلق آدھے سب پہلا تعلق بندے دا اپنے رب د جے رب سونے رب سونے کے نال تک کا اتہار آہار دیواری آ گئے ادارے کالج <سؤال> یاد آ جانے قربانیاں ہوں جن جانور جا آ چپ بیٹھا رہا وا ل مفسوس ضرور لگا ہے میں آخیا یار یہ اسلام کا دور ہونے بہانے بنابا جی آدھے یار قربانی پیسے بچا کے مکان بنا لوگ قربانی کے پیسے بچا کے فلاں تھان سے لا لوگے قربانی کے پیسے بچا کے فلاں تھان سے لا لوگے ان لوگوں واسطے افسوس کا مقام وہ لوگ اللہ کے آداب کا نشانا ضرور بننے والے آپ نے فرمایا باپ ابراہیم کی سنت یار بھی خرچا مالیت محنت لگتی جانور لگے چا فرمایا جی رقم چرماوے والے مولا فرما بکرو تو جفر پائی اور صرف یہ یار وکر لیکیاں لیکن پھر سن لوگ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ریا ریا نہیں ہونی چاہیے کسم کر گیا نا مال ہلال ہلال جی کوئی بندہ سوج کے پیسہ قربانی نہیں آخان گے جی کوئی رشوت کے پیسے جی کوئی رسک کے مال کر قربانی قربانی نہیں آخان گے قربانی خون بھی چھوڑا ہے خدا دی قسم کر گیا ایسے ایسے علی قربانی نہیں نیت خالص رہا میرے اے یہ قربانی اپنے سنگڑا سمیس آئے گا اپنے چمڑے سمیس آئے گا اپنے بالا سمیس آئے گا میں خدا دی قسم کر کے آنا کر کے حکم آکم قربانی کرو جانور موٹا تار बड़ा सोना लिया हैजरा वाली बड़े पैसे ला के लिया है नीयत ना हो नीयत हो जाए نیت ہونا پیسہ مولا دیار گاہ جا سونا جانور مولا دے قربان کراگا جنا جنابے والی بولا جانور قربان کراگا کل کیا مت والے مولا دی بار گاہ اتنا ادیم جل ملے گا میرے آکا نام دال اے ہوئی جانوار کل کیا چمڑی دے آ اور جس جانور جی نے قبول پیٹ سے بہا کے نہ پیدا کرنے والی گل نہ اصل سب تو اکثر لابا شاء اللہ لوگ بھی ہے مسلمان مومن لوگ نہیں بستے ہیں لیکن اکثر اجکل کمائیا دا ذریعہ کمائی دا ذریعہ جڑا وہ تقریباً بارگاہ قبول نہیں آتا کہ رنگ نہیں لا سکتا مال ہلالہ ہو مال ہلال کا ہو رنگ لائ بندے دنیا بھی آخرت بھی اتنا عظیم اتنا عظیم کہ جس کے حقیق خدا خود انعام کا اظہار فرما رہا ہے کہ کلے گا ضرور لا جی تھوڑا مال ضرور کا ہوا صدقے کی گل کی یاد آسان سونے نبی نے فرمایا صدقہ کرو صدقہ کرو باوے خزور کا ایک ہی کیوں خجور کا ایک ایک صُق صُق او پوری کھور تھے پور دور دی گل ہے سونے نبی نے, لے نے دے دے فرمایا جی ہمت کیوں صدقہ مولا دی بارگاہ بہت پسندیدہ ہے بہت پسندیدہ چل رہی ہے اور خراب کیا جا رہا یار ہر سال ایم پیسے لے ہر سال ای مالیت لانے ہر سال ایانور شدہ کرتے ہو قومی خزانے جمع کراؤ کی کنگلے ہو گئے حکمرانہ نوانا تھوڑا تھوڑا کھاؤ تاکہ قومی خزانہ بچیا روے है? جو ہرکاری کرنے ہوتے ہیں پھر کہ وہ قربانی کا پیسہ نہیں سر فرمائی قربان مولا سونا قبول ج فرما دے بڑا ہے دو گلیں سونے لبی فرمائیاں ایک دوسرا تھوڑے واسطے حجر تا میرے باپ کا کولا شریف مولا نے اپنے سونے محبوب نکم فرمایا قربانی اگلی اپنے رب واسطے نماز پڑھو اپنے رب واسطے قربانی کرو قربانی سنت ہے ابراہیم نبی نو دا سونے, سونے نو مولا کا حکم آیا مولا نے یعنی پسندیدہ عمل اور عمل عظیم حکم ایڈا عظیم نسل گائے مولا سونے نے اپنے سونے بہت حکم چاہوایا اپنے رب واشتے نماز پڑھوا توجہ توجہ تبجو آخر ایک رکا بیان فصل لی نماز دوسرا قربانی ایک نماز دوسرا قربانی قربانی قربانی قربانی کرو نماز پڑھو قربانی کرو نماز پڑھو لیکن نہیں سونے وقت اپنے رب نماز پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو نہیں کرو فرما فرمایا نماز حکم پہلے پہ نماز توجہ نماز آیا قربانی دا ری ری ری بسرین فرما نے لکھا رمزا رکھے والی لکھا, با لکھا رکھیاں رکھیاں لے. لے. پھر جو جو لوگ سمجھ سکتے ہیں قربان جاوا پسرین فرما نے ہے دونوں قربانیاں دونو نے حقیقت دونوں قربانیاں نماز بھی قربانی نہر بھی قربانی ہے دونوں قربانیاں نہ وکرے وکرے دونوں قربانیاں فرمایا اس نماز نماز قربانی اور جانور یہ سنت سے برہمیاں قربانی تو وہ جوڑی جی فرمائی فرمایا ہے قربانیا فرمولا نے نماز قربانی جانور قربانی جانور ہے دو <Est birocalypse> سمجھ نہیں سمجھ اے دا اے دا بندے خدا بندے و دے بندے اصل, اصل قربانی دے بندہ اپنا آپ دین دے حوالے کر دے اپنے آپ جان مولا دی رضا دی خاطر قربان کر دے اصل قربانی دے نہیں فرمائی ختم کر کے نا اپنے آپ نے مولا کی بار کا قربان کربانی ہر روز قربانی آخا کام اپنے آپ قربان کرنا جانور پھیر دینا سوکھا ہے تو جو فرمائی ہاں جانور لے لینا بڑا مہنگا لڑا سونا لے لینا بڑی مالی گلا لے لم نفس نوخا کم بڑی قربانی ہے نفسالی پہلے ادار ہو جی قسم در گانے پھر مولا سونا جانور پر کچھ نفس نفس یہ پاس نہیں کنا شیتانی دین پہ بن یار قربانیاں مالیت بچا کر قومی خزانے دو ادارے چلاؤ سکول کالج یونیورسٹیاں بناؤ ہسپتال بناؤ بڑا کہ میں آخر جہی قوم اگے دین کو مت نفر ہو ہے آ بخیری میری بندہ گھر جناب علی سات سو سات تولے یا دس تو سونے قربانی آپ کو نصاب بھی پانچ سات کوٹیاں بنا کے کرایہ چاڑیاں ہوئی نے قربانی پی قوم سے اگے اسلام کنڈ کی شتانو اتو تین بن نوا شکر روز نو شکر اچھے جی قربانی والے پیسے جڑے سات اٹھ دن چاہ جانے غریب واسطے ہسپتال بنا لو کیا چل رہا بغیر وتھیار کیڑا وڈا مسلمانوں دی مسلمانی ہے خدا بھی کی قسم کرو ایس پاس ٹو لیکن کیوں نفس شیطان کا کام ہے کہ بندوں نسارا جہدے شیشان توجہ فرمائی میرے مرشر فرمایا فرمایا قوم یہ فنا فل حکومت اور حکومت جیڑی فنا فل جہود ہے اور شہرت جہا ہے یہ فنا ہے قوم فنافل حکومت حکومت فنافل یہود اور یہود فنافل شیطان یہودی شیطان کا پجاری حکومت یہودی پجاری اور قوم حکومت حکومت حکومت توجہ لیں گے فرمائیے ایک شیطانیت بھی اور لیے آستہ ہےٹھے اٹھدی جناب آخر ایک دن پوری دنیا گیا پر خیال تاکہ پتہ لگتا رہے کہ یار مسلمان اجے رب نال تعلق رکھنے والے رو رب سونے والے مسلمان کٹا کر کے دفتر خدانا جنابے اتارے بناؤ بناؤ یہ مولا سونے دی بار گا خاص لگنے والا پیسہ تے نہ روک یہ فرمائی ایک روایت <em> روایت قربانی کرن ملا ازر وکر حکم رب کا بخر سنت ابراہیمی بخری ازر وکھا اور بزرگ فرما نے قربانی کہ ایسے, زیادی ایسے, زیادی ایسے مصائب اور ایسے ایسے دکھ اور ایسے جیڑیاں کسے ہور گل ہی نہیں جو میرے آخا فرمایا مولا دیار بات मौला मौला अंदरी। इबने, आदम इबने आदम मौला सोने दारगार कुर्बानी के दिन खून बहान सियाल अमल कोई यानी دے دے دے دے والی، سب تفل سب واسطے حکم رب لے ہوں بہاو میرے آمدار نے فرمایا بندے اس شانی شیتانی شکل نہ شکل وہ بھی رکھتے قوم روکنے اس اقبال فرما گیا اقبال فرما توجہ شراغ یہ فرمائی پر وہ چراغ روشنی والے نہیں وہ چا سا چراغ ہے یہ ہوئی پر وہ چراغ لے رہے مستقفی چراغ دے روشنی توجہ توجہ کیا خبر چراغ مسطفی جہاں میں آگ لگا تھی گل کرے مولا سنے اپنے محبوب فرمایا فسلی لوتی کمرے نماز پڑھوانی بزرگ فرما فرمائے ہے قربانیاں ہے دونوں قربانیاں نے وڈی قربانی کر پہلے نفس والی قربانی پہلے نفس قربان کر پھر جانور قربان <ètement> کر اور اس سونے محبوب, محبوب थो, थो حکم جو ہے نا امت واسطے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ والی وسلم آپ سرکار نفس مبارک نو اشارہ دیا گیا نا خیال بھی نہ جائے اوے سے نماز اخاگ گے کہ نماز دا حکم آیا آپ لیکن بزرگ فرما نے سڈے واسطے اشارہ یہ ہوئی پہلے نماز پھر قربانی کی مطلب پہلے اپنے چھری اور پہلے اپنے تے چھری تے پھر جانور سے توجو فرمائی سہار جد پا لوٹا جا عمل بھی چوکے اجرا واعش پان سونے نبی نے پہاڑے یعنی تھی اس پہاڑ جنا سونا دیرا سات ہی متھی بار جاؤ سمجھنے آکا انعامگار فرما نے فرمایا میرا ساتھ ہی میٹھی بار جاؤ دے تو پہاڑ جنا سونا حیثیت نہیں ہوئے جتنی حیثیت میرے ساتھ ہے ادھر بھر جاؤ ادھر اوپر جنا سونا لیکن وہ جو جڑے نے سونے کو حیثیت بزرگ فرما دے جیوے صحابہ نے اپنے آپ کی جو جو ج صحابہ نے اپنے آپ نے دین سے قربان کیا ایسے ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی اور جی صحابہ نے حکم رسول اور حکم خدا کی قدر جانی ہے نا ہی نہیں آئی میں صحابہ نے دین رسول او کوئی سمجھ سکیا ہی نہیں توجو توجو تبجو کروان کیا پھر موٹھی بر گٹ نہیں ہو اپنے آپ جیتتے اصل رات کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں تو بن گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا پوری دنیا نے پوری دنیا نے شرکیل نے اسلام نے اسلام زور دل لا سہابان اپنے لیا گرفتار گرفتاریاں حضرت سید سرکار ایک بار رونی کٹھا پر مخت سر اشارہ کر کے اگے چلنا آپ سردار انہیں قید کر گیا ہر طرح کا دو ر ہر طرح کا دور لا ہے بادشاہ اپنا کلمہ چیل دے میں تینو ادھی بادشاہی دیاں گا اپنی بھی رشتہ بھی دیاگا جو منگے گا دیاں گا آپ سروگ یہ ت اچھا تیری شائی کے بدلے میل گے یہ غلط خیال ہے او جڑا پوری دنیا کا بادشاہ سان سائیاں نال کی لگے اوسا قبرے کبرے دن تعنا تائیاں دلا ل نظیر وزیر لگا بادشاہ والی میرے حوالے کر میں اپنے حسن جمال جی اس نوجوان نو پھیر لے گل بڑی قربان جاوا گا پتا نہیں کن کن نوجوان میرے لڑکیار کے بار آ گئی نوجوان حسن والے سونے لگی جس اکھ نے آمنا دال ویخیا ہو جس اکھ نے اس نے مستفا ویخیا ہوئے پھر کنو تامیا فرما نے فرمائیے تین مہینے اور خلکل چل رہی اور انک جی یو سب کلان وہ ج محمدی ہر دیدی تھا رج گئے توئی چار وہ جمنا محمدی ہر دیدی تھا وہ رج گے توئی چیزاں زور سب تہ ہو سنگا یعنی اور دوسرا مال انور توجہ نہیں جی فرمائی موت کا خوف جور پر شہد کا زور دیا مال کا زور دیا چالی چالی کو بند کر کے کوٹڑیاں چ بند کر کے شراب کے شمزیر کا گوشت رکھا گیا لیکن جد چالی دن بعد بوہا کھلتا نبی گلام بھی شراب بھی یعنی یعنی صحابہ نے اپنے آپ کہ سونے مر جانا گوارا پر, پر دمن دا نہیں چڈ سکے شاڑ مار اور صاحب نے دے. اپنی سر مبارک لوائے کنڈ دے آپ جن دین سے پیش کرے گا عمل چھوٹا ہوا اجر و جو آئے قربانی سو بندہ قربانی کرنے والا سو بندہ سوچ دس ایسے آدھے کہ جڑے نماز دے سوچوں دس ایسے ہوں جڑے نماز نم جف ایک عید الر نماز نصیب ہوتی ہے قربانی یعنی وہ سال دو نماز پڑھتے انہوں تیسری نماز نصیبائی وہ بزرگ فرما نے بزرگ فرما رہے اپنے ملا ل جانور توجہ نہیں فرمائی ہوئے میرے بلے شاہ فرما داں پا فرما دے شا فرمے نے فرمایا اج بھی جانے بدرگا کی گل ہے لوگ جاندے ہو حج مسی پی جانے مال یتی مانا حج مچی پی جانے دے پیری جانے نفسری فرد دبی جانے سو دلے ہاں اداس سو بندہ سورے جا کے تجربہ کر سو دس نماز نکلنے باقی نوے بوٹیاں کھانے بھائی جانور سیوا کرنا دل ہا جے فریجا بنا کمپنیاں بازار آ بھی پریشان ہو جانے میں پتہ نہیں کی لے فریجا دو پہلے لے کر قربانی تگڑی کرنی تو باہر نہیں نکلنی چاہیے امرے تفصیل چری سان نفس چری نفس پیسے خاطر مقبول بنے پیا نفس خدا چھ چھ مہینے بعد قربانی دا گوشت جا گل وہ کھ کے نا قربانی نہیں ہے یہ قربانی نے بکری جبا میں قربانی کو بغیر بکری جبا کی سری چی نال دن سری چکی چلو یار میں سری چکی آخر یار میری خیر اگلے بچے کھا لے اگلے نو دے دی اگلے چکی انہیں آخیا یار اگلا میرے لوگ سوکھا کریتے گئی یہ ہوتا ہے اشار اسے اشار کہتے ہیں اور قربانی تو ہے اشار یہ اشار ہے اشار کا فائدہ مگر میں جتنا کھائے گا گند باندھ کے نکل ہی گیا اور جو راہ خدا میں لگے گا نا وہ ظاہر ہی ہوگا وہ چھ ماہ کے بعد فریزر میں سے نکال کے نہر میں نہیں ڈالنا پڑے گا جو راہ میں جائے گا نا وہ محفوظ ہوگا مولا علی سرکار آپ سرکار نبی نبی پاک پاک آپ دکھار بکری سباہ ہوئی آپ نے فرمایا ہے اتنا گوشت فلاں اتنا فلاں دے دو اتنا فلاں دے دو اتنا فلاں دے دو جد تھوڑا جہا گوشت بچی میرے سونے لبی رکھیے کتنا گوشت رہ گیا چوکھا دے تھوڑا جہا رہ گیا فرمایا نہیں یہ گل نہیں ہے فرمایا تھوڑا دے چوکھا رہ گیا ادرتار میں اور آپ کھاوا گے لگا جائے گا تو وہ توجہ ہے سارا پھر جڑا گوشت باہر آ کے کٹا ہو جاتا جی او پکا کھا لا تہ حال ہی کچھ اپنے نفس واسطے قربانی کرنے رب واسطے نہیں وہ جہ نفس واسطے کدی جمع نہیں کرنے نفس واسطے جنہیں نفس واسطے کی رب واستے کرنی جو ہے سیانے لوگ کہ یار سارا سال ہی بندارو لے لے کے آتے رہ چلو ایک دن رب سے دل کھول کے نفس دے شکار ہو سال بعد گوشت کٹھا کر لگا ایگ نہیں یاد رکھا جی مولا نے فرمایا نماز پڑھو خیر قربانی کرو بزرگ فرما دے ترتیب ترتیب دس نماز پہلے قربانی بعد بزرگا نے فرمایا جا بندہ نماز نہیں پڑتا پہلے میرے واجب سرمایا دے وے مولا سونا نفلی بادل قبول نہیں فرما مطلب کیسے سننا تر نکی کھڑے ہونے اے دو سروتیں ساڈی سڑی یاد ہیں ایک نکاح نماز کی واری آئے حج کی واری آئے جہاز کی واری آئے جنابے والی تا فرمے فرد فلا نفلانے وقت گرم ہو گیا اسی تقریر دا دوسرا اس کا کل سنا ختم شریف بھائی جمعہ شریف ختم شریف ہے ختم شریف ہو گیا اور دوسرا یہ ہے بھائی کل میں پچھیا سی اپنے عرفان صاحب کو بھی سارے مین دسیا نہیں مولوی مولوی اعلان کرے نا اپنی مرضی کا کوئی کہ منٹ لےٹ رکھے پندرہ منٹ کر دیا ٹھیک ہے بھائی کل ان شاء اللہ عید کی نماز ست بجے ایس جامعہ مسجد ادا گی تمام دوست باب وقت تشریف لیا ہوا جی سات بجے عید کی نماز ادا